أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يذلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكرا أولو الألباب مقصد سورہ سعد کا العبتلا عالل مستفین یہ سورت گزشتہ سورت کا تتمہ ہے اور گزشتہ سورت کے مضمون کا اتمام کرتی ہے گزشتہ سورت میں مصطفین کی آجزی یہ بیان کی گئی فرشتوں کی آجزی بیان کی گئی نو پیغمبروں کی آجزی وہ ذکر کی گئی تو اس صورت میں اس صورت میں بھی نو پیغمبروں کی عاجزی وہ بیان کی جاتی ہے تین پیغمبروں کی تفصیلن اور چھ پیغمبروں کی اجمالن جس سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ جو برگزیدہ مخلوق خود آجز ہے اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائش سے دوچار ہوتے ہیں تو جو خود اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچا نہیں سکتے وہ اوروں کو کیا مصیبت سے نکالیں گے وہ اوروں کی کیا حاجت روائی کر سکیں گے یہ سورت تین ابواب پر مشتمل ہے باب اول سولہ آیات جس میں مقاصد اربعہ سے اعراض کرنے والوں کو زواجر دیے گئے مقاصد اربعہ توحید رسالت قرآن کی صداقت اور ایمان بالآخرہ یہ دوسرا باب شروع ہے جو سورت کے مقصد سے متعلق ہے جس میں مستفین پر مستفین یہ مستعفی کی جمع ہے اور مانا مصطفیٰ وہ جو چنا گیا ہے تو مصطفین وہ چنیدہ مخلوق جن کو اللہ کی طرف سے رسالت کے لیے چنا گیا ہے یا فرشتوں کو پیغام رسانی کے لیے اللہ چنتا ہے اور یہ کائنات میں دیگر ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے اللہ نے انہیں چنا ہے تو اس دوسرے باب میں پیغمبروں کی آجزی اور ان پر آئے آزمائشوں اور امتحانات کا بیان کیا جاتا ہے تین پیغمبروں کے واقعات یہ قدر تفصیل سے جن میں پہلے پیغمبر داود علیہ السلام ان کا بیان کیا گیا حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے آزمائش کی جب دو جھگڑا کرنے والے اور دو فریق دو آپس میں جھگڑا کرنے والے وہ ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کر آئے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جب ان میں سے ایک کی بات سنی اور فورن فیصلہ سنا دیا یا حضرت داود نے اپنے آپ پر یہ لازم کیا تھا کہ میں اس دن صرف اللہ کی بندگی کروں گا اور انہوں نے وہ جو اپنے آپ پر ایک چیز مانی تھی ایک نظر مانی تھی تو انہوں نے اس کی خود ے توڑا تو یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ ایک آزمائش تھی اور ایک امتحان تھا یا اس کے علاوہ مستدرک کی روایت سے ہم نے ذکر کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کہ انہوں نے ایک بڑا بول بولا کہ داؤد اور آل داؤد کا گھر یہ کسی بھی وقت یہ اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی عبادت سے خالی نہیں ہوتا اور یہ بول اللہ کو پسند نہیں آیا جیسے سورہ کہف میں حضرت موسا علیہ السلام نے دوران تقریر جب انہوں نے اپنے آپ کی طرف علم کی نسبت کی تھی اور یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی اور پھر انہیں کہا گیا کہ جائیں حضرت خضر کے پاس اور ان کے پاس ایسے علوم ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہیں پیغمبروں کی وہ جو ادنا سی بات ہوتی ہے کہ اگرچہ شاید وہ اگر میں اور کوئی اور کہے تو ہمارے لیے وہ نیکی گردانی جائے لیکن ہمارے لیے جو نیکی گردانی نیکیاں گردانی جاتی ہیں نیکیاں شمار کی جاتی ہیں وہ مقربین کے لیے بعض اوقات وہ اچھا نہیں کردانا جاتا اور پیغمبر یہ تو اللہ کے نہایت مقرب لوگ ہیں اور مقرب مخلوق ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ بات یہ اللہ کو پسند نہیں آئی اور پھر انہیں آزمایا گیا اور انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور دیگر وہ جو واقعات لوگ پیغمبروں کی عصمت پر حملہ کرتے ہیں تو اس روایت کی حقیقت وہ ہم نے بیان کر دی اور ہم نے ابن جریر کا حوالہ دیا کہ عام طور پہ ہمارے بعد میں آنے والے مفسرین یہ ابن جریر پر تقیہ اور اعتماد کرتے ہیں حالانکہ ابن جریر نے اس کی سند ذکر کی ہے اور سند راویوں پر مشتمل ہوتی ہے اس میں تم خود دیکھو کہ آیا اس میں کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے کہ جو قابل اعتراض ہو اور جو محدثین کی نظر میں قابل اعتماد نہ ہو سورہ توبہ میں بھی ہم نے سالب ابن خاطب رضی اللہ تعالیٰ نے کی ان کی صفائی میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ سب سے پہلے ابن جریر تبری نے ان آیات کی تفسیر میں سالبہ ابن حاتب کو انہوں نے اس کا مزداق تہرایا یہ غالباً آیت نمبر بہتر تیہتر سورہ توبہ کے نیچے جب انہوں نے سالبہ ابن حاتب جو بدری صحابی ہے جب انہوں نے سالبہ کو ان آیات کا مزداق ٹھہرایا کہ بعد میں وہ نعوذ باللہ وہ منافق بنا ہے پہلے اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا کہ میرے لیے مال کی دعا کریں جب ان کے لیے دعا کی گئی پھر زکوٰۃ نہ دینے پہ اتر آیا اور زکوٰۃ وہ ایک بوجھ تصور کرتا تھا اور بالاخر پھر جب آیات نازل ہوئی پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس مال کی جو اللہ کے پیغمبر کی دعا کی وجہ سے ان کی برکت سے وہ مال انہیں ملا تھا پہلے زکوٰۃ نہیں دیتا تھا پھر جب آیات اس کے متعلق نازل ہوئی تو پھر دوڑا دوڑا مال لے کے آیا کہ مجھ سے یہ مال قبول کیا جائے اور پہلے اللہ کے پیغمبر نے قبول نہیں کیا پھر ابو بکر نے قبول نہیں کیا عمر نے قبول نہیں کیا اپنے دور میں اور عثمان نے اپنے دور میں قبول نہیں کیا اور بالاخر ان کے دور میں اس کی وفات ہوئی اور وہ اس کا انتقال ہوا وہاں پہ ہم نے اس روایت کی حقیقت کھولی تھی کہ سالبہ ابن حاتب یہ بدری صحابی ہے اور بدری صحابہ بدر کے صحابہ کے متعلق صحی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ان سے کہا ہے کہ اے ما شئتم کرو وہ جو تم چاہو تمہیں کیونکہ تم لوگوں نے اسلام کی اسلام کا وہ پہلا مارکہ تم لوگوں نے لڑا ہے اسی وجہ سے فقط غفر تو لکم میں نے تمہیں بخشش کی ہے اور جو تمہارے جی میں آئے وہ تم کرو ان کا اتنا بلند مرتبہ اور بلند مقام ہے لیکن یہ غلطی ابن جریر سے ہوئی ہے تفصیر تبری میں بعد کے مفسرین وہ آئے ہیں اور وہ نقل در نقل کرتے چلے جاتے ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سالبہ ابن حاتب یہ کون ہے اور سالبہ ابن حاتب یہ بدری صحابی ہے ہمارے ایک عالم ہیں مولانا خان بادشاہ مولانا خان بادشاہ قطر میں وہ رہتے ہیں بہت ہی بڑے عالم ہیں مولانا خان بادشاہ آج بھی وہ حیات ہیں مولانا خان بادشاہ نے تقریباً میرے پاس ان کی جی اگر کم سے کم کتابیں بھی ہوں تو بیس پچیس کتابیں تو یہ میرے پاس ہیں ان کی اور یہ جی ان میں سے کوئی کتاب شاید ایسی نہیں ہوگی کہ جس کو میں نے بلستیاب مطالعہ نہیں کیا اور مولانا خان بادشاہ کی ایک ایک کتاب کم از کم یہ پانچ سو صفات سے تو کم نہیں ہے بہترین تقریباً ہر عنوان پہ انہوں نے لکھا ہے اور قابل قدر کام کیا ہے علم حدیث میں میں جس شخصیت سے زندگی میں وہ متاثر ہوا ہوں تو وہ مولانا خان بادشاہ کے علم سے میں متاثر ہوا ہوں آج بھی وہ حیات ہیں اکثر بیمار رہتے ہیں اور بہت زمانہ ہو گیا تقریباً دو ہزار دس میں جب وہ یہاں پہ پاکستان آئے تھے تو اب علاج کے دوران ان کی وہ بینائی وہ چلی گئی تھی ورنہ دو ہزار آٹھ یا دو ہزار دس تک انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں کہ آج تک ان کتابوں کا کوئی جواب وہ نہ کر سکا تراویح پر بیس رکعت تراویح پر یہ ان کی تین جلدوں پر مشتمل کتاب ہے یہ القول المبین فی اثبات بات تراویح اور علامہ البانی پر انہوں نے رد لکھا ہے ور رد البانی المسکین یہ کم از کم سات آٹھ سو صفوں کی کتاب ہے پھر اسی کو مزید بڑھانے کے لیے انہوں نے البرحان الصحیح یہ دو جلدوں میں انہوں نے لکھی ہے اسی طرح رد بدعات پر ان کی قابل قدر کتابیں ہیں اور بہترین کتابیں ہیں تو ایک کتاب ان کی حضرت سالبہ ابن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی صفائی پہ ہے اور وہ ہے اور وہ بھی کم از کم پانچ سو کی کتاب ہوگی اس میں انہوں نے اس کتاب کا نام ہے طالب اعلی کے سالب ابن ہاطب اعلی ادم نفاق کے ابن ہاطب کہ طالب علم کو یہ تمبی کرنا کہ ثعلب ابن حاتب وہ منافق نہیں تھے اور اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ سب سے پہلے یہ غلطی یہ ابن جریر تبری سے ہوئی ہے اور ابن جریر تبری کی صنعت کو کسی نے دیکھا نہیں ہے کہ اس میں آتیفی راوی ہے اور آتی الاؤفی یہ بے اتفاق محدثین ضعیف راوی ہے اور پھر انہوں نے حدیث کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں کہ صالبہ ابن حاتب یہ بدری صحابی ہے یہ الغرض مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی کہ اپنے سے اور اپنی مرضی سے کسی تفسیر کو نہ اٹھائے کہ تفسیر کو وہ نہ سمجھے اور وہ تفسیر کا مطالعہ کرے یہی وجہ ہے کہ جو خود اپنے مطالعے پہ اعتماد کرتے ہیں تو وہ بجائے ہدایت حاصل کرنے کے قرآن سے وہ دوسری راہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اسی لیے چاہیے یہ کہ بندہ اس میں وہ جو ایک متوارس عمل چلا آ رہا ہے صابئی کرام اگرچہ عرب تھے اور عربی پڑھنا ان کے لئے کوئی مشکل نہیں تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ان کے معلم نہ ہوتے تو وہ قرآن نہ سمجھ سکتے اسی لیے بندہ جب خود پڑھتا ہے تو جگہ جگہ وہ ٹھوکر کھاتا ہے تفاصیر میں کبھی تفسیروں میں جیسے مثلاً یہاں پہ ایک طریقہ یہ میں نے ذکر کیا کہ بعض تفاسیر وہ روایت کی وہ سند وہ نقل کر دیتے ہیں بعض تفاسیر میں کسی قول کی تضعیف کی طرف اس کے ضعف کی طرف اشارہ قیلہ قیلہ مجہول کے سیغے کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے ہر جگہ نہیں لیکن قیلہ کہا گیا ہے یہ لوگ ایسا بھی کہتے ہیں اور قیلہ یہ سیغ تمریز ہے یعنی یہ بیمار سیگا ہے قیلہ کے ساتھ اس کی اس کے ضعف کی طرف وہ اشارہ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہر مفسر کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے بعض مفسرین وہ صرف اقوال کو جمع کرتے ہیں بعض نے اس کی وہ ضعف کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں مثلاً اگر آپ ابن کثیر دیکھیں تو ابن کثیر جو اسرائیلی روایات ذکر کرتا ہے تو باقاعدہ اس کی نشاندہی کرتا ہے جو روایات احادیث وہ ذکر کرتا ہے تو پھر ان پر کلام بھی کرتا ہے تو ہر تفسیر کے پڑھنے کا الگ الگ انداز ہے اسی لیے پہلے ایک استاد سے اسے باقاعدہ طور پہ پڑھا جائے پھر اگر اس کے بعد ایک بندہ تفسیر کا خود سے مطالعہ کرے تو امید ہے انشاء اللہ وہ گمراہی کی راہ پہ وہ نہیں چلے گا تو یہ پہلا واقعہ حضرت داود علیہ السلام کا کہ داود علیہ السلام پر یہ آزمائش آئی اور یہ امتحان آیا یا داؤدو اے داود علیہ السلام انا جا کا خلیف تنفیل اور بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفتا نائب خلیفتاً ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفتاً تابے نائب نہیں یا داود ان جعلناک جالنا کا اے داود ہم نے آپ کو بنایا ہے خلیفتاً تابے ویسے خلی کہ اگر مانا نائب بھی کیا جائے تو نائب یہ گزشتہ پیغمبروں کا نائب ہوگا یہ ایسا نہیں کہ اللہ کا نائب یہاں پہ خلیفتی نہیں ہے کہ ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفتی اپنا نائب بلکہ خلیفتاً اپنا تابے دار فل زمین میں خلیفہ ہم نے اس کا معنی کیا تھا سورہ بقرہ آیت نمبر تیس کے تحت کہ پہلی مرتبہ یہ لفظ یہ قرآن میں ذکر ہوا تھا لِلْمَلَائِكَةِ اور ربو فِي الْأَرْضِ خلیفہ بعض لوگ غلط معنی کرتے ہیں اگرچہ خلیفہ اس کا معنی نائب ٹھیک ہے لیکن مانے کی غلطی کیا ہے جب وہ کہتے ہیں اللہ کا نائب اللہ کا نائب یہ غلط ہے نائب معنی جانشین قائم مقام نائب خلیفہ کا معنی ہے لیکن انسان اللہ کا خلیفہ اللہ کا نائب نہیں ہے اسی لیے ہم نے وہاں پہ مانا کیا تھا انی جاعلن فی الارض خلیفہ کہ میں پیدا کرتا ہوں زمین میں خلیفتاً ایک دوسرے کا نائب یعنی ایسی مخلوق پیدا کرتا ہوں کہ جو ایک دوسرے کے نائب ہوں گے پہلے باپ پھر اس کی اولاد اس کا نائب اس کا جانشین پھر اس کی اولاد اس کا جانشین اس کا نائب اور اسی طرح یہ سلسلہ نسل در نسل یہ چلتا رہے گا یا دوسرا معنی ہم نے کیا تھا انفلاد خلیفہ میں پیدا کرتا ہوں زمین میں جنات کا نائب جنات کا قائم مقام جانشین اور تیسرا معنی ہم نے کیا تھا کہ خلیفتاً بمانے تابے مامور معمور کہ جسے حکم دیا جاتا ہے اور اس پر ہم نے تیسرے معنی پر ہم نے دلیل میں یہ آیت پیش کی تھی کہ داود علیہ السلام کو اللہ نے خلیفتاً اپنا تابے دار بنایا تھا تابے دار بنایا تھا اور مامور بنایا تھا اور یہ آگے فہ بین الناس سے بالحق یہ اسی خلیفتاً کی وضاحت ہے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ اپنا تابے دار اور اپنا مامور بنایا ہے خلیفتا فی الد کا کیا معنی؟ فہ کم بے نا سے بالحق کے تو آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بالحق کی حق کے ساتھ یعنی جو وہی اللہ نے آپ کی طرف بھیجی ہے اس کے مطابق دین کے مطابق یا حق کے ساتھ فیصلہ کریں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں ولا تب علوا اور تابیداری نہ کریں خواہش کی فیوزل قان صبیل اللہ کہ اگر آپ نے خواہش کی تابیداری کی فیو دل کا انصبیر اللہ تو یہ گمراہ کر دے گا آپ کو عن اللہ اللہ کے راستے سے یہ یاد رکھیں مودودی صاحب کو یہی غلطی لگی ہے کہ انہوں نے فہ کمبین اللہ سے بالحق ولا تت بے ہوا اس سے یہ مراد لیا کہ اللہ نے حضرت داود کو خواہش کی تابے نہ کرنے سے منع کیا ہے تو انہوں نے یہ پورا قصہ اوریا والا حضرت داؤد پہ فٹ کر دیا ہے حالانکہ کسی کو کسی کام سے روکنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ وہ کام کر رہا ہوتا ہے حضرت داؤد کو خواہش کی پیروی اور خواہش کی تابے نہ کرنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ خواہش کی تابے کر رہے تھے یا انہوں نے پہلے سے کی ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے اگر اس کا یہ مطلب ہے تو پھر سوردہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا اللہ کے رسول کے بارے میں وہ انخ کم بین اناس بل و انحب اناس ولا تبا <الْحَوَى> لوگوں کے درمیان اے پیغمبر فیصلہ کریں اور خواہش کی تابیداری نہ کریں اسی طرح قرآن میں جگہ جگہ پیغمبر سے کہا جاتا ہے ولا تک من مشرقین تو کیا نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر کہیں وہ شرک میں مبتلا تھے یا پیغمبر سے کہا جاتا ہے ولا فلا تکم من ممترین شک کرنے والوں میں سے نہ ہو تو کیا پیغمبر شک کر رہے تھے اسی لیے یہ غلط تصور ہے کہ کسی کو کسی کام سے روکنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ وہ کام کر رہا ہے یا وہ کام کر چکا ہے ولا تب الا اور تابداری نہ کریں خواہش کی اگر تابداری کی فیو دل کا انصبی اللہ تو یہ گمراہ کر دے گا آپ کو عن سبیل اللہ, اللہ کے راستے سے اللہ کے دین سے اب عام قانون ان الدینہ ان اللہ یلون انصی اللہ دلہ یز الو یہ لازمی آتا ہے بمانے گمراہ ہونا اور جب یہ باب افعال سے آ جائے ادول جب یو دلون تو مانا دوسرے کو گمراہ کرنا کیونکہ وہ متعدی آتا ہے لیکن یہاں پہ لازمی ہے دول ید دلو اِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ کے جو گمراہ ہوتے ہیں عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے لَهُمْ عَزَابٌ شَدِيدٌ ان کے لئے سخت عذاب ہے بِمَا نَسُوْ يَوْمَ الْحِسَابِ بسبب اس کے کہ انہوں نے چھوڑا ہے یوم الحساب ترک کیا ہے یوم الحساب حساب کے دن کو حالانکہ نسیان نسیان بھول پہ تو اللہ کسی کی پکڑ نہیں کرتا یہاں پہ نسان بمانے ترک ہے کہ انہوں نے یوم الحساب کو چھوڑا ہوا ہے یوم الحساب کو ترک کیا ہوا ہے سرے سے خواب و خاطر میں بھی نہیں ہے کہ ہم نے اس دن میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے عباسی خلیفہ ایک دن کہ انہوں نے ابن شہاب ابن شہاب الہری سے پوچھا عباسی خلیفہ غالباً منصور ہے تو ایک دن انہوں نے ابن شہاب ظہری سے پوچھا جو ایک بہت بڑے محدث ہیں اور تابی ہیں ان سے پوچھا کہ مجھے میرے دربار کے ایک عالم نے کہا کہ یہ آپ جو خواہش کی تابیداری کرتے ہیں یا مثلاً آپ کے بعض ایسے فیصلے کہ جو حق پر مشتمل نہیں ہوتے تو بادشاہوں کی یہ باتیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ان پر اللہ ان کی پکڑ نہیں کرتا تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ابن شہاب زہری نے قرآن کی یہ آیت پڑی خلیفہ منصور سے کہ ویسے حضرت داود وہ بڑے بادشاہ تھے اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ بہت بلند تھا یا آپ کا تو منصور نے کہا کہ داؤد کا تو قرآن انہیں کہتا ہے فہ بین الناس سے بالحق کی ولا تب الدل کا انصبیر اگر خواہش کی تابے کی تو اللہ کے راستے سے بٹک جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے تو جب داود جیسی شخصیت وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتی ہے تو اے خلیفہ اے امیر المومنین کہ آپ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کیسے صحیح راستے سے بٹکیں گے نہیں تو انہوں نے اس عالم کے لیے بد دعا کی بادشاہ نے کہ اللہ ان درباری مولویوں کو ہلاک کرے کہ یہ ہماری خوشنودی کے لیے پتا نہیں کیا کیا باتیں جو ہے یہ گھڑ لیتے ہیں اب اس آیت میں یہ جو آیت ہم نے پڑھی آیت نمبر چھبیس بے مانسو یوم الحساب کہ انہوں نے ترک کیا ہے یوم الحساب حساب کے دن کو کہ ہم نے ایک دن میں اللہ کے پیش اللہ کو پیش ہونا ہے اب جب قیامت کا یہ تذکرہ آیا تو اگلی دو آیات میں یہ قیامت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دو دلائل یہ دیے گئے ہیں اس بات قیامت ہے اور یہاں پہ یہ دو دلائل یہ دیے گئے ہیں شاید کہ کوئی یوم الحساب کے دن میں شک کرے کہ یوم الحساب کا دن کہاں ہے تو قرآن مجید اس باتیں آخرت کرتا ہے ان دو دلائل کے ذریعے اور قرآن ایک عجیب انداز اپناتا ہے قیامت کو ثابت کرنے کے لیے پہلی دلیل کہ یوم الحساب یہ آنے والا ہے اور اگر یوم الحساب نہ ہو حساب کتاب کا دن نہ ہو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے یہ اتنی بڑی کائنات میں نے یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے یہ میں نے آبس اور بیکار پیدا کیا ہے یہ ہم نے بے مقصد پیدا کیا ہے اور اللہ نے ویسے ہی نعوذ باللہ کوئی کیل کود اور کوئی تماشا کیا ہے اور اس کا کوئی الٹیمیٹ مقصد نہیں یہ آج ہمارے بہت سارے یہ نام نہاد جو اپنے آپ کو لیبرلز کہتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ کہاں ہے قیامت اس کا مطلب یہ کہ اگر قیامت کا دن نہ ہو یوم الآخرت نہ ہو تو اتنی بڑی کائنات اتنا یہ بڑا نظام جو اللہ نے پیدا کیا ہے یہ عبث ہے یہ باطل ہے اور یہ بے مقصد ہے اس کا تو یہ مقصد ہے ایک ادنا سا نوکر یہ اگر کوئی انسان اسے چند پیسوں کی ذمہ داری وہ سونپتا ہے اور اسے کوئی ذمہ داری وہ دے دیتا ہے تو مالک اس کے ساتھ بھی حساب کتاب کرنا دنیا میں عادت یہ ہے قانون یہ ہے کہ اس ادنا سے مال پہ تھوڑے سے مال پہ بھی اس نوکر سے باس پرس ہوتی ہے اور اتنا یہ بڑا نظام اور یہ بڑی کائنات بنا لی جائے اور پھر اس کے بعد کوئی باس پرس وہ نہ ہو اس کا مطلب تو یہ کہ اللہ نے ابس اور بیکار پیدا کیا ہے اسی لیے قرآن کہتا ہے یہ منکرین آخرت کا خیال اور یہ ان کا گمان ہے اور ان کے لیے ہلاکت ہے تو پہلی دلیل یہ کائنات اللہ نے آبس اور باطل پیدا نہیں کی بلکہ یہ ایک مقصد کے تحت پیدا کیے گئے ہیں دوسری دلیل اگلی آیت میں یہ اگر یوم الحساب نہ ہو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں ایک مومن ایمان لائے وہ عمل صالح کرے اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے پیغمبر کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے اور دوسرا اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارے اس کا مطلب تو یہ اگر قیامت کا دن نہ ہو تو یہ دونوں یکساں اور برابر ہیں کیونکہ جب حساب کتاب ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ ایک اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس نے اپنی خواہشات کو قربان کیا ہے اور دوسرا اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار رہا ہے اس کے جی میں جو آئے وہ کرتا ہے حلال اور حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے اللہ کی نافرمانی وہ کرتا جاتا ہے تو کیا یہ دونوں یہ برابر ہیں اور یہ یکساں ہیں اللہ کی نظر میں تو یہ یکساں اور برابر نہیں ہے تو یہ دو دلائل قرآن دیتا ہے اس بات آخرت پہ تو پھر اگلی آیت میں ترغیب القرآن ہے اور اس کا بھی ماقبل انہی دو دلائل کے ساتھ ربط ہے اور وہ یہ ہے کہ اور وہ یہ ہے کہ اگر کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان یہ آبس پیدا نہیں کیے بلکہ اللہ نے انہیں حق کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ امر اور نہیں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں حق کا معنی ایک ہم کریں گے امر اور نہیں تو یہ اوامر اور یہ نواحی یہ جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمیں کس کتاب سے ملے گا اس مقصد میں رہنمائی ہمیں کس کتاب سے ملے گی وہ اوامر اور وہ نواحی یہ کس کتاب میں موجود ہیں کتاب انز اللہ علیہ کا مبارکن ایک دلیل کے ساتھ یہ ربط اور دوسری دلیل خیر اور شر یہ اللہ کی نظر میں اور اللہ کے ہاں یہ برابر نہیں ہے جیسے وہ مومن اور وہ مفسد وہ متقی اور وہ فاجر وہ اللہ کے دربار میں برابر نہیں ہیں مطلب یہ کہ خیر اور شر یہ برابر نہیں ہے تو یہ خیر اور شر یہ ہمیں کس کتاب میں اس کی تفریق اس میں یہ جدائی ہمیں کس کتاب میں ملے گی کہ خیر کی طرف کہ ہمیں خیر بھی پتہ چلے اور ہمیں شر بھی پتہ چلے ہمیں ایمان کا بھی پتا چلے اور ہمیں فساد کا بھی پتہ چلے ہمیں تقوی کا بھی پتہ چلے اور ہمیں فجور کا بھی پتہ چلے تو وہ یہ کتاب ہے میں خیر اور شر کے درمیان تفریق اسی کتاب میں ملے گی تو یہ ان دو دلائل کے ساتھ پھر اگلی آیت کا تعلق ہے وما خلق نہ سما اول ارد و ماں بے اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو ول اور زمین کو اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے باطلن عبس بیکار بے مقصد یہ ہم نے عبث اور بیکار پیدا نہیں کیے سورہ حجر میں یا سورہ مومنون آیت نمبر ایک سو پندرہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا بلکہ ایک سو پندرہ سے ایک سو سترہ یا افح سے نما خلق نہ کیا تمہارا یہ خیال اور یہ گمان ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے بغیر امرو نہیں کے پیدا کیا ہے جس طرح سورہ قیامت میں آتا ہے کہ اح انسان و اینترک سدا انسان کا یہ خیال اور یہ گمان ہے کہ اسے محمل اور بیکار چھوڑا گیا ہے کوئی امر اور کوئی نہیں نہیں کسی امر اور نہیں کا وہ پابند نہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو سورہ حجر آیت نمبر پچاسی میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا ما خلق نہ سماواتی وردا و ماں بے نہ اللہ ہم نے یہ کائنات یہ حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے سورہ دخان آیت نمبر اٹتیس اور انتالیس میں بھی آ جائے گا وہ ماخلق نہ سماوات و مابئی نہ لا ہم نے یہ کھیل کود نہیں کیا کہ زمین اور آسمان کو پیدا کر کے ہم نے کوئی کھیل کود کیا ہے لعب کیا ہے ماخلق نہ ہوما اللہ بالحق ہم نے اسے حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے جاسیہ آیت نمبر اکیس اور بائیس میں بھی آ جائے گا وہاں پہ بھی یہی مضمون ہے علامہ ابن قیم نے مفتاح و دار سا میں اس پر بڑی ایک اچھی گفتگو کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اتفق مفسرونا علی ان الحق الذي ان آیات میں بار بار یہ اللہ بالحق اللہ بلحق یہ آتا ہے تو تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ حق سے مراد کیا ہے الا انحقی سماوات والارض جس حق کے لیے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مایا ترت من الثواب والعقاب اور اسی امر اور نہیں پر ثواب اور عذاب ہے اور پھر آگے انہوں نے اسی کو اسی کی مزید وضاحت اور یہ تفصیل یہ کی ہے کہ جو لوگ وہ پیغمبروں کی رسالت کا انکار کرتے ہیں قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کا یہ خیال اور یہ گمان ہے کہ اللہ نے یہ زمین اور آسمان جو پیدا کیے ہیں یہ ایک باطل کام کیا ہے وہ خل قن وہ ترکسن وہ خلی حمل حالانکہ ایسا نہیں ہے اور انہوں نے بڑی اچھی گفتگو مفتاح دار سا میں یہ کی ہے وما خلق نہ سما اول ارد وما بے اور ہم نے نہیں بنایا آسمان کو اور زمین کو اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے باطلن آبس اور بیکار ذالکا زالکا میں اشارہ اسی ہی گمان کی طرف ہے یہ جو گمان ہے ان لوگوں کا کہ ہم نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان یہ آپس اور بیکار پیدا کیا ہے ذالکزن الدین کفرو یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت کا جو آخرت کو نہیں مانتے جو آخرت کے منکر ہیں تو وہ اس کائنات اور یونیورس کی پیدائش کو آپس کہتے ہیں فویل الدین کفرو مینار پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت سے من النار ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ کی ہلاکت ہے دوسری دلیل امنج الدین آمن و عامل الصالحاتی یہ کیا ہم ٹہراتے ہیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے جو آخرت کو مانتے ہیں جو ایمان لائے توحید پر جو ایمان لائے آخرت پر وہ عامل صالحات اور وہ عمل انہوں نے عمل کیا ہے نیک پیغمبر کے طریقے کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کیا ہم ٹہراتے ہیں ان لوگوں کو کل مفسدین دینا فلادی کہ ان فساد کرنے والوں کی مانند فی الد زمین میں کہ جو زمین میں فساد کرنے والے ہیں کیا یہ ان کی طرح ہیں نہ جل المتقین کلف یا ہم ٹہراتے ہیں المتقین ان پرزگاروں کو اور وہ تقوی اختیار کرنے والوں کو کلفجار بدکاروں کے مانند کیا یہ دونوں کو ایک جیسے ہم ٹہراتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے ہم استفہام ہے اور استفام انکار کا ہے کہ میری نظر میں یعنی اللہ کے دربار میں تو یہ ایک جیسے نہیں ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قیامت نہیں ہے ان کا مطلب یہ کہ دنیا میں تم ظلم کرو تم سے کوئی باس پرس نہیں ہے اور دنیا میں تم عدل و انصاف کرو تمہیں کوئی جزا بدلہ نہیں ہے کہ آخر یہ کائنات اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے وہ مقصد ہمیں کہاں ملے گا وہ اس کتاب میں وہ امرو نہیں ہمیں کس کتاب میں ہم پائیں گے کتاب ان کتاب میں تم امرو نہیں پاؤ گے جس کتاب سے ہمیں ایمان اور عمل صالح کرنے والے اور فساد فل ارد میں فرق معلوم ہوگا وہ کس کتاب میں ہم پائیں گے وہ یہ کتاب ہے کتاب ان ذلاہ الہ کا مبارک یہ عظیم الشان کتاب کتاب ان میں یہ تنوین یہ تعظیم کے لیے ہے تفخیم کے لیے ہے کتاب ان یہ عظیم الشان کتاب انزلنا ہو ہم نے بھیجی ہے یہ کتاب کا آپ کی طرف ہے پیغمبر مبارکن بابرکت کتاب ہے یہ کتاب ان کی صفت ہے ایک صفت کتاب کی انزلنا ہو کیونکہ نکرہ کے بعد جب جملہ فعلیہ آ جائے تو یہ اس کے لیے صفت واقع ہوتی ہے تو انز اللہ علیہ کا یہ ایک صفت اور مبارکن یہ دوسری صفت ایسی عظیم الشان کتاب پہلی صفت جو میں نے بھیجی ہے پیغمبر آپ کی طرف تو اللہ کوئی معمولی ذات نہیں ہے اور دوسری مبارکن خیر اور برکت والی کتاب جس رات میں اللہ نے یہ کتاب بھیجی لت القدر اس رات میں اللہ نے برکت ڈالی جس مہینے میں اللہ نے اس کتاب کو بھیجا اس مہینے میں رمضان المبارک میں اللہ نے کتنی خیر اور برکت ڈالی کہ اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس مہینے میں کتنی خیر اور برکات ہیں جن شہروں میں اللہ نے اس کتاب کو اتارا تھا مکہ اور مدینہ کو اللہ نے کتنی خیر اور برکت دی ہے اس امت کو اللہ نے یہ کتاب دی خیر امت بنی صحاب کرام اس کے پہلے شاگرد وہ اس امت میں کتنے برتر لوگ ہیں جس دور میں اللہ نے اس کتاب کو بھیجا تھا خیر القرون قرنی بہترین زمانہ زمانوں میں وہ بہترین زمانہ جس کاغذ جس لکڑی کے ساتھ اس کا تعلق آ جائے اس میں اللہ کتنی خیر اور برکت وہ ڈال دیتا ہے مبارک حالانکہ رات کے لیے اللہ نے اس کتاب رات اس کی مخاطب نہیں ہے مہینہ اس کا مخاطب نہیں ہے مخاطب اس کتاب کا انسان ہے تو ان چیزوں کے ساتھ ایک ادنا تعلق اور ایک ادنا وابستگی پیدا ہونے کی وجہ سے ان چیزوں میں اللہ نے اتنی خیر اور برکت ڈالی تو جو انسان اس کا مخاطب ہے جب وہ انسان اس کے ساتھ اپنا تعلق بنائے گا تو اس میں اللہ کتنی خیر اور برکت ڈالے گا یہ تو اسی شخص کو تجربہ ہوتا ہے کہ جس کا اس کتاب کے ساتھ ایک تعلق آ جائے اور اس کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جائے ورنا انسان کو اپنی حقیقت وہ معلوم ہے ہمیں اپنی حقیقت معلوم ہے کہ ہماری کیا حیثیت ہے لیکن اس کتاب کے ساتھ ایک ادنا سا تعلق ہے اور اس ادنا سے تعلق کی وجہ سے کہ اللہ نے زندگی میں اتنی خیر اور برکت ڈالی ہے کہ بڑی بڑی عمر کے لوگ کہ جو مرتبے میں مقام میں عمر میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں لیکن وہ عزت اور احترام سے پیش آتے ہیں اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے وجہ یہی ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق ہے کتاب ان ذلہ ہُو کا مبارکن جس زبان میں یہ کتاب نازل ہوئی ہے اس زبان میں اللہ نے خیر اور برکت ڈالی ہے عربی زبان انز اللہ ہو کا مبارکن خیر اور برکت والی کتاب ہے تاویز کے لیے اللہ نے بھیجا ہے نا اس کتاب کو چندوں کے لیے بھیجا ہے کہ صرف اس پر چندے وہ اکٹھے کیے جائیں قسمیں کھانے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے دلہن کے سر پر رخصت کرنے کے لیے اور اس کے سر پر سایہ اور سائبان بنانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے نا نئے دکان کا افتتاح اور نئے مکان کا افتتاح کرنے کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا ہے قرآن نے ان میں سے کوئی ایک بھی ذکر نہیں کیا جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کتاب کو بھیجا تھا آج امت مسلمانے نے اس مقصد کو پسے پشت پھینک دیا ہے لیت دبرو آ ہی تاکہ یہ لوگ غور اور فکر کریں اس کی آیتوں میں قرآن تدبر کے لیے آیا تھا غور اور فکر کے لیے آیا تھا اور غور اور فکر یہ اس کے معنی میں اس کے معنی کو سمجھے بغیر تدبر یہ ممکن نہیں ہے اور تدبر ہو نہیں سکتا سورہ محمد آیت نمبر چوبیس میں آ جائے گا یہ افلا یا تدبر افلا یا تدبرون <تصفح> اسیت میں اللہ نے دو ہی صورتیں ذکر کی ہیں یا تو ایک شخص قرآن کو سمجھتا ہوگا تو وہ قرآن میں تدبر کرے گا اور یا دوسری صورت قرآن میں تدبر نہ کرنے والا اس کے دل کو تالا لگا ہوا ہے دو ہی صورتیں ہیں یا تو قرآن میں تدبر کرے گا اور یا اس کے دل کو تالا لگا ہوا ہوگا یہ آج امت مسلمہ کی اکثریت ان کے دلوں کو تالے لگے ہوئے ہیں قرآن میں وہ تدبر نہیں کر سکتے تدبر نہیں کرتے اور جن لوگوں نے یہ کہا ہے آپ عام طور پہ ان دنیا پرس مولویوں کو دیکھیں وہ کہتے جی قرآن کا یہ ترجمہ یہ سیکھنا یہ کوئی اتنا ضروری چیز تو ہے نہیں اور اسے مستحب بھی نہیں سمجھتے عیسائت کے تحت امام قرطبی یہ میں صرف ایک تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں تفسیر قرطبی امام قرطبی وہ ذکر کرتے ہیں تفسیر قرتبی میں اس آیت کے تحت وفی ہی دلیل وفی ہادا دلیل على وجوب معرفت معنی القرآن عسائت میں دلیل ہے کہ قرآن کے معنی کو سیکھنا یہ واجب ہے اور امام قرطبی یہ مالکی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں صرف فقہ ہنفی احناف حنفیہ یہ فرض اور واجب کے درمیان فرق کرتے ہیں عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے عمل کے اعتبار سے احناف کے نزدیک بھی دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہے اس طرح واجب پر بھی اور دیگر ائمہ تین ائمہ امام شافی امام مالک اور امام احمد ابن حنبل یہ ائمہ ثلاثہ ان کے نزدیک فرض اور واجب یہ دونوں ایک ہی چیز ہے امام قرطبی مالکی مسلک ہے ان کا وہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں دلیل ہے کہ قرآن کا معنی سیکھنا یہ فرض ہے وجوب اس آیت کے تحت وہ یہ کہتے ہیں اور سورہ نساء کی آیت نمبر 82 وہاں پہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا افلا یا تدبرون القرآن و لوکان اللہ جدوفی اختلافاً کثیرا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور اور فکر نہیں کرتے یہ قرآن اگر کسی غیر کی جانب سے ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کی کتاب ہوتی اس محمد کی کتاب ہوتی یا کسی اور کی کتاب ہوتی بڑا اختلاف ہوتا مطلب یہ کہ قرآن میں اس شخص کے لیے اختلاف نہیں ہوگا کوئی تعارض اور ٹکراؤ نہیں ہوگا کہ جو قرآن میں تدبر کر سکتا ہے اور جو لوگ قرآن میں تدبر نہیں کر سکتے ان کے لیے کہ قرآن ایک جگہ ایک بات کرتا ہے اور دوسری جگہ دوسری بات الحمد ہمارے لیے قرآن کی دو آیات میں دو جملوں میں تعارض نہیں ہے چھی جائے کہ دو آیات اس آیت کے تحت بھی تفصیل قرطبی میں امام قرطبی وہ کہتے ہیں وہ دلتا دل آیا اور یہ آیت یہ دلالت کرتی ہے تدبر فل قرآنی قرآن میں تدبر کی فرضیت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے سورہ نسایت نمبر بہاسی کے تحت وہ لکھتے ہیں لو اور معنا ہو تاکہ اس کے معنی کو سیکھا جائے اور تاکہ اس کے معنی کو سمجھا جائے اور قرطبی وہ کہتے ہیں وہ جو سورہ حشر میں آیت آتی ہے لو ان سورہ حشر آیت نمبر اکیس اس آیت کے تحت وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن میں غور اور فکر کرنا ترغیب دی ہے اس کی وہ بینا ان لافی ترک تدبر اور اللہ نے یہ کھول کر بیان کیا ہے کہ قرآن میں تدبر نہ کرنا اس میں کوئی عذر اور کوئی بہانہ نہیں وجہ کیونکہ اگر اس قرآن کے ساتھ وہ جو سخ مخلوق ہے جبال پہاڑ اگر ان کو خطاب کیا جاتا تو وہ بھی قرآن کے احکام پر عمل کرنے کے لیے منقاد ہوتا وہ بھی تابے کرتا اور باوجود سختی کے اور مضبوطی کے وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے اور اللہ کے ڈر سے وہ بھی قرآن کی تابیداری کرتا سیوتی نے الاتقان میں لکھا ہے وہ تدبر القرآنی بدون فہ میں لا یمکن قرآن میں تدبر قرآن کے معنی کو سیکھے بغیر قرآن میں تدبر کرنا لا یمکن یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح وہ کہتے ہیں فلادت قوم ان کتاب علم کا طبی الحساب عادت دنیا میں یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص کسی بھی فن میں کوئی کتاب پڑھے جیسے مثلاً میڈیکل کی کوئی کتاب پڑھے میتھمیٹکس کی کوئی کتاب پڑھے اور صرف اس کے الفاظ وہ جانتا ہو اور اس کے معانی کو وہ نہ سمجھتا ہو پڑھ رہا ہو لیکن سمجھتا نہ ہو دنیا میں عادتاً ایسا ممکن نہیں دنیا میں اگر مثلاً اخبار وہ دس پندرہ اور بیس روپے والا اخبار وہ ایک جاہل شخص وہ نہیں پڑھتا وجہ کیا ہے کیونکہ سمجھتا نہیں ہے اسی طرح دنیا میں کوئی بھی فن اگر میڈیکل کا فن ہے میتھ کا ہے انجینئرنگ کا ہے جو بھی کتاب ہے عادتن کوئی بھی شخص ایسی کتاب وہ نہیں پڑھتا کہ اسے سمجھتا نہیں ہے تو فقیف کلام اللہ عسمت اللہ کی اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب کو بغیر سمجھے وہ کیسے ایک بندہ پڑھتا ہے کہ جس میں ان لوگوں کی نجات ہے وسعاد اس میں ان لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے قیامدین دنیا ہم دنیا اور آخرت کا دارو مدار اس کتاب پہ ہے اسے ایک بندہ بغیر سمجھے اس سے یہ تمام چیزیں کیسے حاصل کی جا سکتی ہیں زرکشی البرحان میں وہ کہتے ہیں وہ بل خلاصہ بات یہ ہے فل قرآن لم یونزل ہوں تا الف قرآن پورا کا پورا اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ اس کو سمجھا جائے ویو علما ویو فہما اسے جانا جائے اور اس کو سمجھا جائے ولحا دب بھی اول البا بلدین اسی لیے قرآن اس کے ذریعے عقل مندوں کو خطاب کرتا ہے کہ جن میں عقل ہے جو سوچتے ہیں اور جو تفکر کرتے ہیں اور جو بے وقوف ہیں جن میں عقل نہیں ہے وہ سرے سے قرآن سے نصیحت ہی حاصل نہیں کرتے ابن کثیر یہاں پہ لکھتے ہیں حسن بسری اس بڑے تابعی کا قول وہ لکھتے ہیں کہ حسن بسری فرماتے ہیں ہی ما تدبره بحفظ حروفی ہی حسم اللہ کی قرآن میں تدبر صرف اس کے الفاظ کو رٹنا نہیں ہے کہ صرف اس کے الفاظ کو رٹا جائے جیسے ہمارے آج کل اسی رمضان میں آپ دیکھیں قرآن کو بس رٹا حافظوں نے رٹا ہوا ہے اور آگے حافظ وہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتا اللہ من شاء اللہ ساروں کی بات نہیں کرتے لیکن وہ کتنے ہیں لاکھوں میں ایک ہوگا اسی لیے حسن بسری کہتے ہیں کہ قرآن میں تدبر اس کے الفاظ کو رٹنا نہیں ہے وہ اضاعتی حدودی ہی اور اس کے حدود کو پامال کرنا ہے کہ الفاظ رٹو اور معنی کو نہ سمجھو جیسے ہمارے ہاں تراوی میں ہوتا ہے حَتَّى اِنَّ أَحَدَهُمْ <لَيَقُول> تک کہ بعض لوگ کہتے ہیں قرات القرآن میں نے اتنے ختم کر دیے جیسے اس رمضان میں بھی آپ دیکھیں گے لوگ کہیں گے او جی میں نے اتنے ختم کر دیے لیکن ما یورا لہ القرآن فی خلوق والا عمل لیکن قرآن نہ تو اس کے اخلاق میں نظر آتا ہے اور نہ اس کے عمل میں دکھائی دیتا ہے وجہ کیا ہے کہ صرف الفاظ سیکھے ہیں اور باقی معنے کے ساتھ کوئی مناسبت اور کوئی تعلق نہیں ہے قرآن اللہ نے بھیجا تھا لدرو آیا ہی تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور اور فکر کریں اور تدبر کریں وہ لیا تذک کر اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے یا داؤد انا جالنا کا خلیف تنفل اے داؤد علیہ السلام بے شک ہم نے بنایا ہے آپ کو خلیفتا اپنا تابے دار فل ارد زمین میں بین کمبئی تو آپ فیصلہ کرے لوگوں کے مابین بالحق کی عدل و انصاف کے ساتھ حق کے ساتھ اور خواہش کی تابے نہ کریں اگر کی فیو عن سبیل اللہ تو یہ بٹکا دے گا آپ کو اللہ کے راستے سے ان الدینہ بے شک وہ لوگ کہ جو بٹکتے ہیں اور جو گمراہ ہوتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے سخت عذاب ہے بسب اس کے کہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے انہوں نے چھوڑا ہے حساب کے دن کو اور ہم نے پیدا نہیں کیا آسمان اور زمین کو اور وہ جو ان کے مابین ہے باطلن بیکار یہ گمان ہے ان لوگوں کا کہ جو انکار کرتے ہیں آخرت سے تو پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے انکار کیا ہے آخرت سے من النار جہنم کے عذاب کی یہ آیا ہم ٹہراتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور وہ عمل صالح کیا ہے کل الارض ان, زمین میں ان فساد کرنے والوں کی طرح کیا ہم انہیں ایک ٹہراتے ہیں فجار یا ہم ہیں ان پر ازگاروں کو بدکاروں کی مانند ہرگز نہیں کتاب ان یہ عظیم الشان کتاب انض الیکا کا ہم نے بھیجی ہے یہ کتاب آپ کی طرف ہے پیغمبر مبارکن خیر اور برکت والی کتاب ہے دب برو آتی ہی تاکہ یہ لوگ غور اور فکر کریں اس کی آیتوں میں اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین